اللہ ابھیم آج جولائی انیس سو اڑسٹھ کی سترہ تاریخ ہے اور مجلس کلندران اقبال حسم معمول اپنے ہفتہ وار نشست میں بدھ کی شام کو پچیسویں گلبرگ میں ہے جید نامہ ہمارے سامنے ہے تھا بلکہ یوں کہیے کہ آرف اے ہندی ہندی فلسفہ سمجھا رہا تھا وہ بات ہم نے ختم کر لی تھی تو اس کے بعد چونکہ ڈرامیٹک ٹچ دینا ہوتا ہے اس एक تو وہ ایک سین سے دوسرے سین میں آنے کے لیے راستے میں اس قسم کی چیز لاتا ہے کہ اتنے میں وہ کہتا ہے کہ وہ بیان کر رہا تھا کہ سروش جلوہ بار ہوا یہ زرتشتوں کے عقیدے کی روح سے سروش وہ فرشتہ ہے جو خدا کا پیغام رسولوں کے تک لاتا ہے یعنی جسے ہم جبریل کہتے ہیں ان کے ہاں اسے سروش کہا جاتا ہے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی خدا نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا یہ جو تصور ہے پہلے پیدا کرنے کا معلوم میں یونانیوں کے یہاں سے ادھر آیا ہے یا ان کے یہاں سے ادھر گیا ہے اصل میں یہ یونان اور ایران والے ایسے آپس میں ان کے فکر اور ان کے تصورات کا کچھ تبادلہ ہوا ہے گٹمڈ ہوئے ہوئے ہیں لیکن یونانیوں کے ہاں سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا خدا نے وہ عقل یوگو کی لاجک اس لیے کہ رستو کا زور تھا اور رستو کا لاجک تو ایسا بے پناہ ہے دیکھو جی عجیب بات ہے اڑائی ہزار سال ہو گئے ہیں اس کے لاجک کے جو باندھے ہوئے مسلمے ہیں وہ آج تک نہیں ٹوٹ سکے تو ان کے یہاں لاجک سے بہت زور تھا یونانیوں کے ہاں تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں خدا نے سب سے پہلے اپل کو پیدا کیا تھا یہ ہمارا تصوب جو ہے یہ کسی کو اکلے کل یاد اصلی پیدائش تصوف میں بھی ہمارے ہاں اصلیں کل تھے لیکن یہ اتنا بڑا اس کو برتبہ دینے کے بعد یہ اسے اس مقام کا دیہ ہے کہ وہ اس مادہ کی دنیا میں آنے کے بعد جو چکر میں الجھی ہے تو وہ اپنا راستہ گول چکی نانیوں کے ہاں یہ جو لوگوس تھا یہ اس نے متصل کیا عیسائیت کو چنانچہ یونا کی انجیم جو ہے وہ اس کی ابتدائی ہوتی ہے اس سے کہ خدا نے سب سے پہلے لوگوس کو پیرا لوگوس کا ترجمہ ان لوگوں نے اپنے ہاں کلمہ کیا یہ بھی عجیب معمر ہے انہوں نے عقل یا لاجد کی بجائے اس کا ترجمہ جو تھا کلمہ کیا اور میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کے بعد کی بات ہے کیونکہ قرآن نے جو کلمہ کہا ہے نا حضرت عیدا کے متعلق انہوں نے یہاں سے سند لینے کے لیے یہ اپنے ہاں جو چیز تھی کلمہ تو کہا سب سے پہلے خدا نے پیدا کیا تو مسیح کے متعلق ان کا یہ بھی عقیدہ ہے نا کہ وہ اضلی ہے یعنی یہ جو نگڑ آتا ہے مریم کے ہاں پیدا ہوا ہوا مسیح یہ تو انڈیجن ہے مسیح خدا کی طرح ان کے ہاں اضلی ہے تو وہ اضلی بتانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے اب پیدا کیا یہ نہیں کہتے سب سے پہلے کلنا کا وجود تھا اور کلمہ مسیح اب یہ آ میں آ کے تو یہ اس قسم کے آپس میں ان کی بھول بھلیاں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اقل اول ہوئی اس کے ہاں ان کے ہاں وہ لوگوش جو یوگان کا تھا وہ کلمہ بنا انگریزی میں لوگوں ہی ہے ان کے ہاں انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے پھر انجیل کا عبرانی میں اور اس کے بعد عربی میں اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے اور یہی اردو میں جو انہوں نے کیا تو اس کو بھی کلمہ ہی کہتے ہیں ان کو ان چیزوں کو اگلی ہی مانتے ہیں یہ ہندوؤں نے ٹھیک پہ تک مکایا انہوں نے کیا سب سے پہلا وہ جو ہم نے ہوا کا تصور دیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں تو انہوں نے تو یہ کہا کہ سب سے پہلے وہ تین خدا تو ان کے یہاں ہیں تو برہما شیو جی وشن تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تین خداوں کے بعد سب سے پہلے جو پیدا کی گئی چیز ہے وہ فارمتی ہے شیو جی کی بیوی کیونکہ اس کے بغیر آگے کام چلتا نہیں تھا تو انہیں وہ تین خدا تو یہ لے آئے کہیں سے اب آگے سلسلہ نہیں کر پاتا انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کانفرنس کی وہ کی انہوں نے کتنا ویاج تھا ان کے یہاں جو سب سے پہلی پیدائش ہے وہ پاروتی کی ہے عورت کے لحاظ سے ان کے یہاں لوگوں سے کے ہاں سروش ہے ہمارے تصل یا متسلین میں اصل میں یہ اصطلاح ہمارے یہاں وضا گیت ہی اقل کی یا اقل اول کی یہ ہے سروش یہاں انہیں مانوں میں ہے جن مانوں میں آتف لیا جاتا ہے پیغام رسام کے معنوں میں خدا کی طرف سے پیغام لانے والا تو آج ان کے یہاں کی, کی شاعری میں تو پھر شاعروں کو بھی جو انٹیوشن دیتا ہے وجدان وہ بھی سروش ہے عربی میں حاطف ہے ان کے یہاں سروش ہے مرد عارف گفتگو گرا ڈر بس اور مست خود گردید آز آلم جتا. چل مست خود گردی آ گیا وہ وہ ہماری خاطر اس عالم شہود کے اندر گزرا تھا جب بات اس نے ختم کر دی تو اس کے بعد پھر یہاں سے اس نے سلسلہ منقطع کیا اور خود گروگ مست خوب گردی گاؤں شوق شا کو دستے فور گبو شاید ہی جیسا ہے جی لے گیا اس کے ہاتھوں سے اس کو لے گیا در وجود آمد ز نئے رنگ شہو یہ حجی وجود اور شہود ان کے ہاں دو اصطلاحیں ہیں اب یہ خدا کو تو یہ کہتے ہیں وجود واجب الوجود جسے کہتے ہیں اور یہ جو کائنات ہے اس کو کہتے ہیں شدود جو چیز مشہود ہے جو چیز پرفیکٹیبل ہے کیونکہ خدا نے عالم الغیب و شہادت کہا ہے نا تو غیب و شہادت اپنے لی غیب جو ہے وہ تو وہ ہے جو ہمارے نزدیک پرسپشن میں نہیں آ سکتا اور شہود وہ ہے کہ جو ہمارے سنس پرسپشن میں آ سکتا ہے اس لیے تصور میں پھر ہمارے ہاں وجود جو ہے وہ تو خدا ہے اور شہود جو ہے یہ کائنات ہے اب ان کے یہاں جب ہم والے آئے بادت الوجود والے تو انہوں نے یہ چیز کہی کہ یہ جو کچھ تمہیں شہود میں نظر آتا ہے یہ در حقیقت اسی وجود کے مختلف پرتاؤ ہیں ایلیون ہیں یہ ایگزٹ نہیں کرتا اقبال کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمیشہ اس کائنات کو جو موجود ہے اس کو کہیں تلسم کہتا ہے کہیں نرائن کہتا ہے کہیں سہر کہتا ہے یعنی ایلیون اس کو کہتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ایگزٹ کرتی ہے اس کے متعلق یہی ہے کہ یہ ایگزٹ نہیں کرتی یہاں آپ دیکھیے یہ نارنگ کا ہے اس میں ایلین ہے تو وہ جتنا وقت ہمارے ساتھ باتیں کر رہا تھا وہ تو نارنگ شہود کے اندر تھا اس محسوس کائنات کے تلسم کے اندر ایک تلسماتی سا کچھ وجود تھا پھر اس کے بعد وہ پھر سمٹ کے وجود کے اندر چلا گیا یعنی پھر وہی خدا جو تھا اس کے اندر جا کے وہ مل گیا ان کے ہاں تو یہی ہے نا آج تک میں وہاں چلے جانا آپ کے یہاں وحدت الوجود جو ہے یہ تو چلا آ رہا ہے صوفیوں کے یہاں شروع سے محی الدین ببن عربی کے ہاں سے اس کا توڑ جو تھا وہ مجدد سرہندی نے آپ کے ہاں پیش کیا ان کا فلسفہ ہے وحدت شہوب اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات ایک انڈیویزیبل ہول ہے جس میں واضح ہے یہ اس کے مقابلے میں یہ بات زیادہ جی لگتی ہوئی ہے جو انہوں نے کہا یہ اچھی چیز تھی اور یہ توڑ تھا ابن عربی کا لیکن اس کے بعد ہمارے یہاں شاہ ولی اللہ آ گئے یہ جو آتے ہیں نا سالس بننے والے بیچ میں یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں کمپرومائز کرنے والے انہوں نے آن کے کہا کہ نہیں کہا یہ وحدت شہود اور وحدت وجود در حقیقت آگے جاتے ایک ہی بات ہو جاتی ہے شاہ ولی اللہ کا سارا فلسفہ جو ہے وہ وحدت شہود اور وحدت وجود دونوں کو درست ثابت کر کے دونوں کو ایک ثابت کرنے کا نتیجہ یہ کہ نہ وجود رہا نہ شوج رہا ہے اس دن کمپرومائز میں تو رہ نہیں سکتا جی کچھ ہی. دونوں چیزیں ختم ہو جانی ہے. اس قسم کی اٹمپٹ ہمارے ہاں سنسدوں کی دنیا نے ابن رشد نے کی تھی ہمارے ہاں اس سے پہلے متغلین جو تھے کچھ تو پیٹوں کے پیدا تھے اور کچھ ایرسٹوٹل کے تھے ایرستو کے اور ان کی تو آپس میں بہت چلتی ہے حالانکہ ارستو تو فلیٹوں کا شاگرد تھا لیکن اس نے اپنا جو اسکول اپنا الگ پھیلا ہے تو پھر وہ ارسطو کے کی تردید کے ہوئے اپنا اس میں الگا تھا ارسطو تو وہی عالمی تخیلات میں بھی بلیو کرتا ہے نا تو نو بلیٹو لیکن ارسطو جو ہے وہ اس کائنات کے اندر بلیو کرتا تھا تو یہ دو اسکول ان کے چلے آتے تھے مسلمان متقلبین ان میں سے کچھ پلیٹوں کے فالور تھے کچھ رستوں کے فالوئر تھے یاد رکھیے جسے کہتے ہیں نا اسلامی فلاسفی یہ کوئی شاہی نہیں ہے ہمارے یہاں فلاسفی جسے کہتے ہیں یہ تو بیٹھا ہوا دنیا ڈھونڈ رہا ہے آسمان کی باتیں کر رہا ہے یہ سوال ہی نہیں ہے ہمارے قرآن تو حقائق سے بات کرتا ہے تو یہ جسے ہم کہتے ہیں نا یہ مسلم فلسفی وہ آپ دیکھیں گے تو وہ کسی نہ کسی رنگ کے اندر وہی یونان کے فلسفی کا جربہ ہوگا انہوں نے ترجمہ ہے کہ یہ تو یونانیوں کی اور اپنے یہاں یہی چیز ان کے یہاں چلی گئی تو یہ دو اسکول چلے آ رہے تھے میں کیا یہ رہا تھا کہ ابن رشد نے پہلے یہ چیز دی کہ ارسٹوں اور فلیٹوں میں اس نے مقام کی بڑے پائے کا یہ خود بھی یہ شخص ہے انش میں اور بڑی محنت اس نے کی لیکن نتیجہ اس کا نکلا ہے کہ اس کے اندر نہ پلیٹو باقی رہا نہ اس کو باقی رہا تصور کی دنیا میں یہی چیز جو تیشہ ولی اللہ نے کی حالانکہ اگر یہ رہنے رہتا نا سرنگی کے اس کو اور اسی کو آگے لے جاتا تو یہ بڑے کام کی چیز ایک ہو جاتی کم از کم واضح وجود تو ختم ہو جاتا تو اس شخص نے کیونکہ یہ خود سوفی ہے اور دوسری تو صاحب شریعت ہے ولی اللہ یہ بڑی مصیبت میں پھنسا رہتا ہے یہ ولی اللہ تو سوخی نے جو اعتبار سے تو وہ واد وجودی تھا شریعت میں جب آیا ہے تو وہاں بس وجود چلتا نہیں تھا وہاں یہ اس کا جو شہوت تھا مجدد سرحدی کا اس کے بلائل زیادہ وزنی تھے تو اب یہ چھوڑے چیز تو اس نے پھر کوشش کی کہ وائرس سے وجود اور وائرس شکوت کو کسی طرح دونوں کو صحیح ثابت کر کے دونوں کو ایک بنا دیا جائے ولی اللہ نے یہ کیا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ولی اللہ کا گورنمنٹ تو چلا نا اور فرہنگی کو کوئی ملانا نا آگے ایسا کہ جو اس کے اس قبضے کو یا کتبوں کو لے کے آگے بڑھتا وہ سمٹ کے رہ گیا نقش بندیوں کے اندر اور نقش بندیوں نے سرحندی کا یہ جو فلسفہ تھا اس کو تو لیا نہیں صرف اس کے سبوق کو لیا تو بات بڑی قطع کی تھا وہ جو کہہ گیا تھا وہیں دم کے رہ گئی ولی اگر ولی اللہ یہ نہ کرتا تو وہ یہ چیز آگے چل نکلتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آگے پھر باہر وجود ہی چلا چلایا آپ کے تو وہ تو قائم رہا والد شہود سرحدی کا جو تھا وہ ختم ہو گیا ولی اللہ نے جو اٹمپٹ کی تھی وہ اس کی کتابوں میں ہی رہی کسی نے پوچھا ہی نہیں اس کے بعد جو چیز آگے چلتی ہے وہ تو یہ ڈسٹنکٹ کوئی چیز جو ہو وہی چلتی ہے کمپرومائز کی چیز کبھی آگے نہیں چلا کرتی میں وجود اور شہود کی بات کر رہا تھا کہ تصوف میں ہمارے ہیں وجود اور شہود یہ ہیں چنانچہ وجودیے اور یہ شہودیے حال کے ہاں وہ دو چلے آ رہے ہیں وہ وعدے وجود والے وجودیے کہلاتے ہیں اور سرحدی شہودیے کہلاتے تھے یہاں اس کے معنی یہ ہیں کہ نئے رنگ شہود میں وہ ہماری خاطر آیا ہوا تھا اس لم کے اندر اس شہر کے اندر تھا نہیں لیکن اس کے بعد جب بات اس نے ختم کی تو پھر اس شہود کے نئے رنگ سے وہ وجود کے اندر چلا گیا با ش غرہ ہو مانند تور یہ حضورش جو ہے اس کا شین وجود کے لیے یعنی خدا جب وجود یہ لوگ کہیں گے تو اس سے مطلب خدا ہوگا اس کے حضور میں اگر ہو کوئی خدا کے یا وجود کے تو ایک ایک ذرہ تور کی مانند ہوتا ہے بے حضور رو نہ نورو نئے نہ ظہور اور اگر اس کا حضور نہیں ہے تو اس کے بعد نہ تو کائنات کے اندر ظہور ظہور کے معنی ہو گیا کہ خود وجود جو ہے وہ ہے اس کائنات کے اندر جو ظہور کی شکل اس کا ظہور ہوتا ہے تو کائنات بنتی ہے تو اگر اس کے عزور میں نہیں ہے تو نہ کائنات اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے اور نہ کائنات کو سمجھانے والی جو روشنی ہے وہی کہیں اس کو ایگزسٹ کرتی ہے نور یہاں ہے وہ روشنی جس سے ہم کائنات کی ان چیزوں کا احساس اور ادراک کر سکتے ہیں کہ اگر حضور نہ ہو اس وجود کا کسی کو تو پھر اس کے لیے نہ یہ کائنات بھی ہے ضرور میں آئی ہوئی یہی کوئی شاعر آ جاتی ہے نہ اس کو یہ روشنی میسر آتی ہے جس سے وہ اس کا ادراک کر سکتے ہیں یہ چیز جو کہیں ابھی تک اس نے اب آگے آتا ہے وہ سروش کس شکل میں سروش آ رہی ہے جن کے یہاں آ رہی ہے آ رہا نہیں ہے ناز نینے در تلس میں آ شبے, شبے بے قو را راکے کیا بات ہے ایک ناز اس کس تاریخ رات کے تلسم میں ایک نازنی آسمان سے نیچے اتر رہی ہے وہ نازنین ایسی ہے کہ جو ایسی رات یا جس میں کوئی ستارہ نہ ہو اس کے لیے ستارہ ہے شب بے قوق بے اکٹھا کر لی جی آپ وہ رات کے جس میں کوئی ستارہ نہ ہو آ کے معنی ہے آ نازنی آ نازنین آ شب رات کے بے ستارہ بجائے خیش قوقبس یوں ہوگی نا واضح شب بے ستارہ کے لیے وہ نازنی ستارہ تھے اب اس نازنی کی تعریف ہونی شروع ہو رہی ہے دو سمبلستان پاک کمر تار گیر اگ تل اتش وہ ہو کمر دونوں زلفوں کے اس کے سمبلستان پاکمر تھے اور اس کی تلاٹ کی روشنی جلوہ اس سے کوہ و کمر وادی اور پہاڑ مورانیت لے رہے تھے غرق اندر جلوائے مستانا ہے خوش سرو آم مست بے پیمانا مست بے پیمانا بےفیے خیر بے بے آز ایک رند مست آرام ناپیے اور جمتا جائے پیش ہوں گر گندا سے خیال زو فنو مسلے فتح دیر پال فانو سے خیال پتہ نہیں ہے یہ ہمارے یہ نوجوانوں نے دیکھا ہے یا نہیں ہم نے بچپن میں دیکھا ہندوؤں کی دیواری میں ایک خلوص بنا کرتا تھا اندر اس کے دیا ایک اندر چکر ہوتا تھا وہ تاغوں کے ساتھ یہ گتے کے یا موٹے سے کاغذ کے کاٹ کے ہاتھی گھوڑا شیر آدمی وہ اندر لگا دیے نا تو اس کے باہر ایک پتلے کاغذ کا اور اسی طرح سے دائرہ پانوس بنا ہوا اندر اس کے مومبتی بتی علاقے تھے تو یہ جو اندر والا تھا نا وہ گھماتے تھے اس کو وہ گھماتے تھے تو اس کا سایہ باہر والے پہ کے پڑتا تھا ایک بار ہوتا تھا وہ سفید کاغذ کا اس کے اندر یہ اتنا بڑا اونچا کھاتا بڑا ہوتا تھا اس کے اندر اسی طرح کا ایک دائرہ اتنا ہی بڑا اس کے اندر کاگے بندے ہوئے کاغوں کے اندر یہ گتے کی کاٹی ہوئی اس قسم کی گونج سے وہ اندر لٹکائی ہوئی ہوتی اس کے اندر دیا ہوتا تھا تو اس بیے سے ان کا جو دھاگو پڑتا تھا نا جس سفید کاغذ کے اوپر وہ اندر والے گھماتا تھا اکڑی سے تو یہ دوڑ رہے ہیں گھوڑا داڑا ہے اور آدمی ہے اور سائیکل والا ہے وہ بچے اس کے گرد کھڑے ہوئے تھا پوچھو نہیں کتنا تماشا ہوتا تھا میں یہ بچپن میں ہم نے یہ دیکھا دیوالی میں ہندو ہو گیا اسے کہتے تھے سانو سے خیال میں یہ کہہ رہا سانو سے خیال اب آپ دیکھیے شاید کیا ایگزٹ نہیں کرتی سایہ ہی سایہ ہے ہے بڑا دلچسپ حرکت بھی ہے اس کے اندر بھاگ بھی رہے ہیں لیکن فانو سے خیال پیشی و گردندہ فانو سے خیال یہ ساری کائنات اس کے سامنے آتے سے جا ایک فانو سے خیال ہوتی ہے اور گردش میں ہوتی ہے فامو سے خیال زو فنو مثل ستہرے دیر تال اور ہزاروں قسم کے فن وہ جانتی تھی آسمان کی طرح وہ آسمان جو بڑی پرانی لمبی عمر کا ہے اب وہ فنوس خیال جو ہے اس میں کیا کچھ نظر آ رہا ہے اس سے اندرا فاروس پہ کر رنگ رنگ شکڑا بر کنج کو بر آہ پلنگ اب دیکھنا نا وہاں اس فانوس سے خیال میں کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں من پر اومی گفت میں دانائے راز بر رفیق کم نظر بیکش آئے راز مجھے نی بات سمجھ میں آتی اب رفیق کم نظر بنتا ہے بےکشائے راز پہ کر چو سیمیں تاب ناگ زاد در اندیشا یز دان پاک یا کہاں پیدائش اس کی ہو رہی ہے فکر یزگا کے اندر اس کی پیدائش ہوئی تو تور خدا کے اندر اس کی پیدائش اور یز دان پاک وہ اس لیے کہ ہر من سے اس کو الگ کرنا چاہتے ہیں در درکش کے سے اس لیے اس کو یسدان پاک کہا ہے اور یزدان پاک کی فکر کے اندر تکلیق ہوئی تھی اس سروش کی اس ناظرین کی بعض بے تابانہ از ذوق نبود در شبستان وجود آمد فرو پھر وہ ذوق نبود سے اب یہاں دیکھیے پھر غلطی کر گیا یہ شب شبستان وجود کے اندر یہ آ گئی وجود کے معنی یہاں ایگزٹینس کے ہیں حالانکہ ہمیشہ یہ وجود کے معنی وجود بارش والا دیتے ہیں وجود ممکن واجب الوجود لیتے ہیں لیکن آمد فروغ کے دیکھا نا نیچے اتر آئی تو فکر یزاں کی اندر تکلیق ہوئی اور پھر یہ اس عالم وجود کے اندر پھر یہ نیچے اتر آئی ہم کیوں ماں آوا رہو غربت نسیحل کردلوں میں کلی پیسے ہے تو گئی بھی من غریبوں او غریب غریب کے معنی مسافری آجن بھی ہوتا ہے مفلس نہیں ہوتا شان او جی بریلی ہو نامش سروش وی برد از ہوش ہو وی آرد بہوش دونوں ہی کام کر جاتے ہیں اور دیکھیے اب اس کی عظمت کیا کچھ کرتی ہے اونچائے مارا خشود از شب نمش مردا آتش زندہ از سوز دمش مردہ آتش بجی ہوئی اور کس طرح بھی اس کی پونچھ سے زندہ ہو جاتی ہے زخمائے شاعر بتاز دل ازوز یہ ہے وہ جس کام آتا ہے یہ سروش شاعروں کے تو اب شاعروں کے حصے میں رہ گیا ہے تو شاعر دل کے ساز پہ شاعر کا جو نظراب ہے یہ کسی کی وجہ سے ہے کسی اور شاعری بڑی خوبصورت آ جاتی ہے اور آگے مشرا بڑا اونچا ہے چاخا در پردہ محمد ازوز محمد کے اندر بیٹھی ہوئی لینا جو ہے وہ تو چھپی ہوئی ہے لیکن یہ سروش جو ہے یہ جو اندر دل کے کچھ کرتا ہے تو پھر وہ چوری چوری ماپل کے اندر خودی پر پرچان کر کے جاگنے منگ جاتی ہے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> یعنی خود معشوب کے دل کے اندر بھی یہ جو غوف پیدا ہوتا ہے اپنی نمود کا وہ سروش کی وجہ سے ہے خوبصورت مترا ہے شاخا بر پر بائے محمد ازوش جیدا ام در او الم آتش گیر از نوائے او دمے نوائے سر. اب اس نے کچھ گانا شروع کیا ہے یہ اس کی یہ ایک پرانی غزل دلیہ سی ایس کے ہاں میرا خیال ہے کہ شاہ نصیر الدین چراغ الدین بھی حضرت الزام الدین خواجہ ولی کے جو خلیفہ ہے ان کے دیا نشین الدین چراغ دہلی کی ہے یہ ایک وزن یہ بخشراب اندر اور بخلا کبھی آتا ہے وہ مشہور ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا پیارے صاحب نے بنایا ہوا ہے وہ ہے پورا سستا معاشر تیسرا ب گلاب اندر ایک طرح وہ ہے دیوانے کو کوئی پت سے نہ مارے میرے دیوانے کو وہ ہے ان دنوں جوش و ہے تیرے دیوانے کو ایک طرف اس ریکارڈ کے یہ تھا اور دوسری طرف یہ باہجاب اندر گلاب اندر اور بڑا خوبصورت گایا تھا تو. تو یہ پرانی غزل ہے اس پہ یہ اقبال نے یہ غزل کہی ہے اور گوایا ہے اس کو سروش سے کرسم کے تم میرانی بس اندر سی کشتی چھوٹی سی کشتی جی وہ جو وہاں وہ کشمیر میں ڈال میں تھا وہ ضورت یہ وہ لوگ جو عقل کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں اب بتایا گیا تھا پیچھے لا کے لیا کہتے ہیں کہ تم کرتا کیا ہے سراب کے اندر شراب کے اندر کشتی چلانا چاہتا ہے بھلا شراب میں کشتی چلی ہوئی بھی کمی سہل براد تک پہنچ سکتی زادی باحجاب اندر نیری باحجاب اندر یہ جو چیز پیدائش بھی حجاب میں موت بھی حجاب میں اس لیے کہ تصور میں ہیں. علم کے متعلق کہا گیا نا کہ العلم و حجاب الحق بنے یہ نہیں تو سب کا العلم و یہ تو مسلمہ ہیں ان کے یہاں بات تین مسلمان کے معنی ہیں جو سوٹوں کے سارے خانوازوں کے اندر مشترکہ ہوتی ہیں علم و بس کریے ہاں ایک عرض کا کر یہ سارا وہاں سے آیا ہوا ہے تو زادی کا حجاب اندر بیری کا حجاب اندر علم اور اصل کی دنیا کے اندر گھرتا رہا پردوں سے پیدا ہوا پردوں ہی میں مر گیا اور اپنی کشتی کو شراب کے اندر چلاتا رہا برا یہ کہاں پہنچے گی یہ کشتی کیوں یہاں سے بات بات ہو گئی کیوں سرما راضی را آز دیدا فروشتم تقدیر امم دیدم بنہاں با کتاب اندر یہ رازی اور رومی کو ہمیشہ کنٹراسٹ میں یہ شخص پیش کرتا ہے کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی تو راضی نے جو اپنے یہاں تفصیل لکھی ہے وہ دلائل کی بنا پہ ہی اس لیے یہ سارے فروغ والے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں آنج. تو راضی ان کے ہاں اصل میں سمبل ہوتا ہے اصلی دلائل کا اور روبی سمبل ہوتا ہے ان کے ہاں عشق کا سوچ کا جذبات کا علم کے کنٹراسٹ میں جو چیز آتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب راضی کا سرمہ پہلے میں نے آنکھوں میں لگا لیا تو اندھا ہو گیا لی تو روش اس کو میں نے دھو دیا جب میں نے اس سرمے کو دھو کے نکال دیا شسکم دھونا تو روش اسکم کے میں نے بالکل ہی نکال دینا ٹھوٹا جب میں نے راضی کے سرمے کو دلکی آنکھوں سے دھو کے نکال دیا تو اس وقت مجھے پھر قرآن کے اندر قوموں کی تقدیریں نظر نکھانے لگتی برکشت و خیاباں پیچ برکو ہو بیاباں پیچ برقے کے بخود پیچد میرج ب اندر یہ چیز جو ہے کہ ایک برف پیدا ہوئی صحاب میں اگر وہ اپنے آپ کے وہاں کے کے معنی اپنے آپ کے اندر ہی وہ سب کچھ کرتی رہی کسی دوسرے سے ٹکراؤ اس کا نہیں ہوا تو وہ جیسی صحاب میں پیدا ہوئی ویسی صحاب میں مر جاتی چاہیے یہ کہ اس برق کو کہ قس تو خیابا کوہ بیاباں کے اوپر آ کے گرے ان چیزوں کے اوپر آ کے گرے پھر تو وہ کچھ کام کرے گی لیکن اگر وہ وہیں پیدا ہوئی اپنے آپ کے اندر انٹروورشن ہی اس کو رہی وہیں وہ ختم ہو گئی تو وہ صاحب کے اندر پیدا ہوگی صاحب کے اندر ختم ہو جائے گا یعنی یہاں دیکھیے کہ اس تصوف سے آگے نکل ہے تصوف سارا انڈیویجل پرسنل ایکسپیرینس ہے باہر کی دنیا کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ مرخود پہ چینتن ہے اب یہاں اوپر چلا رہا ہے تو سب کے اکائی کرتا ہوا اور یہاں فورن آنے کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ یہ بھی کیا چیتن ہوا کہ اپنے لیے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے اندر جیئے خود ہی پی اور دوسرے سے کہا کہ بس غوقے ہی بازانہ با خدا تانا چشی تو یہ تو پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے نا ان کے یہاں کا کسی دوسرے کے ساتھ واپس ہی پڑتا وہ کہتا ہے یہ جو چیز ہے اپنے آپ کے اندر ہی پیدا ہوئے وہی ایکسپیرینس کیا وہیں اس کے اندر مر گئے یہ تو کچھ بات نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ وہ آ اور ٹکرا ان کے اندر وائے سنگے کے سنم گش تو بمینا ہارت ہی بڑا بسرایا کہ آپ کی سنتی ہے اس پر سر بن کے پرست آتا رہا ایسا نہ ہو سکا کہ کسی شرح دی تو چلتے آگے چکر توڑتا لائس کمجے کہ تنگ رش تو بسینہ نارسیب لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شریعت کے اعتبار سے اسی کا اس سے بہت اونچا ہے واہ واہ کیا بننا چاہیے ٹاکرا سر سبز ابرے میں تا بہار ساخ انگور کی شاخ اے ابرے نئے تانے بہار جو موٹی پیدا کرتا ہے انگور کی شاخ کے اوپر برف اسے تک سب کرتر در میں تواند شرا گہر شا بات ہے بڑی شاخ بہت اونچا شیئر ہے سات رات تک میں خطرا گھر میں بھی تباہ مچھا برقع کے بخود پیچھے تیچر میرت کا صاحب ہا اندر ہاں آن اس موج کی قسمت پر روتی ہے ہمر کی یہاں بڑا خوبصورت سے اس موج کی قسمت پر روتی ہے خبر کی آنکھ دریا سے اٹھی لیکن ظاہر سے نہ ٹکرا بہت اچھا وہ یہی ہے یہ جو خیال یہاں ہے نا یہ وہاں ہے با مغرمیاں بودم پور کام دی مغرب کے فلسفے میں وہاں کی تعلیم کے اندر رہا اتنا عرصہ بہت جستجو میں نے کی بہت کم پایا مرد کس چیز کو کم پایا مرد کے مقامات حساب بحثاب کوئی وہاں انسان نہ مجھے نظر آیا کہ جس کے مقام حساب میں گنتی میں نہیں آیا کرتے بے درد جہاں گیری آرب میسر میں بے درد گیری ہاں قرب میسر میں دیکھیے یہاں پھر تو سب کے خلاف جا گیا ہے بلکہ اتنی زیادہ یعنی اچھے تو میں کہوں گا بھچاڑ بھی دیتی ہے شخص میں یہ میں مطلب پہلے یہ سمجھ دوں کہ وہ جو شیر ہے نا اس کا نصیر الدین چراؤ ری کا کے ہاں یہ وجہ بڑی مشہور ہے اے زاہد زاہد حاضر ایاہداہ کرسی تو در منو من در بے گلاب امترے ظاہر ظاہر بھی آج پورب چی پورے تو در منو من در ہے یہ ڈگلاب امدل بڑا خوشی ہے در منو من در و گلاب امدن یہ تو کیفیت میرے ساتھ اس کی یہ دیکھیے اتنی بڑی متار زندہ ہے بے درد جہاں گیری ہاں قرب میسر درد جہانگیری تو سب سے بالکل سنا ان کے یہاں تو جہاں سے کوئی وابطہ ہی رکھنا تو کہتا ہے یاد رکھ وہ جو تو کہتا ہے کہ وہ از پور کے میں یہ ڈائریکٹ ہے اس کے شیئر کے اوپر اس نے کہا تھا نا کہ جاہد بھی آج کورک چیز نے پوچھ وہ کہتا وہ جو کور جو ہے یاد رکھ بے درد جہانگیری وہ کورک کبھی ملسر نہیں آتا گلشن کا جو ایما کش ہے روبا گلاب اندر روبا گلاب اندر رو بابل گیا گھر بے درد جہاں گیری جہاں پور میتر میں یہ ہے اقبال ٹکراتا ہے سر گلشن کا غریبہ کشو بہ گلاوت <تصفح> اے ظاہر ظاہر می یہ پھر اسی کے شیر جاتا ہے گیرم کے خدی فانی لیکن تو نا می مینی طوفان با خبا بندر اب ظاہر کو بھی ٹکر دیا گیا ٹھیک ہے تو پانی ہے تو کہتا ہے لیکن تجھے کیا پتا ان طوفانوں کا جو خباب کے اندر ہوتا ہیں ٹھیک ہے اباب پھٹتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے پھر وہ سمندر میں جا ملتا ہے لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا اس کے اندر کے جو طوفان میزیاں ہوتی ہیں تو اسے کیا جانتا ہے تو ظاہر ظاہر بھی کو بھی ٹکرا گیا اور وہ بوبا گلاب کو بھی اے سو دل دلا وے زخمائے مترد میں محجور جناں پورے نالد پر باؤ بنتا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ کتنی موسیقار کے گرے سے نکلنے والی باتیں جو میں یہ کہہ رہا ہوں مہجور جنا ہو جو سے نکالی گئی ہے اس کے دیاس میں تڑپ رہی ہے وہ نازم رو رہی ہے رباب کے اندر بڑا خوبصورت چیز ہے اور یہ ہے وہیں سے بشنو آج میں چھکا اتنی قدرت جدائی یا شکایت اتنی گدت بھومی کا پہلا چیز جو ہے مسئلہ یہ وہ ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے بھومی کے یہاں شاعری نہیں ہے وہ نازم ہے اس کے یہاں تو صرف نظم ہے یہ تو اسی کو فطرت میں اتنی بڑی کرم دستیاں سیکھا کہ یہ چیزیں نظم کی یادیں کہتا ہے اور اس کی شہریت اتنی بڑی ہوتی اس نے سنا دی ہے غزل ذرا سا سکون ہوا اب آگے چل پڑے گا حرکت وادی یرغمی ملائے کا اوڑا وادی طواتین مینامنی اب واقعی جو ہے یر تو اس کا اپنا ہے اس کے تو کچھ نہیں ملتے پتہ ہی نہیں لگتا یہ نے کہیں سے یہ جیسے مقاط ہیں نا ہمارے یہاں کے یہ اس طرح سے اس نے بنائے ہوئے ہیں کبھی میں دیکھوں گا ان چیزوں کو ان کے اندر کہیں سے ملیں گے یہ یہ اور رے اور وین وغیرہ تو اب یہ وادیے یر حمید کی طرف سے وہاں اس کو وادی تواسین کہتے ہیں کہ ایک چیز سمجھنے کی ہے منصور حلال نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے تواسیم اس کی کتاب کا ہی نام ہے تواسین <تصح> جو ہے قرآن کریم کے مقدعات میں آتا ہے تاثین یہ تاثین جو ہے نا اس میں تاثین جب اب تباسین بنائی منصور نے اور تاثین جو ہے ان کے ہاں سوفیوں کے ہاں سورے سینہ کا مقف تو یہ ٹور کے لیے تین سینہ کے لیے تو تاسیم ان کے ہاں ہے وہ مقام جہاں خدا بے نقاب ہو کر سامنے آتا ہے یعنی وہ جس جہاں اس کی جلوہ فرمائی کہ بے نقاب نہ کہیے بہرحال جہاں وہ ایک, ایک باتیں کرتا ہے اور بہرحال اس کا جلوہ بھی آنکھوں کے سامنے تھا تو تاثرین ان کے یہاں اسے کہتے ہیں اس مقام کو جہاں خدا سے ہم کلامی ہوتی ہے اور اس کی جلوے سے نگاہیں خزیاب ہوتی ہیں موسا ہاں جی؟ کی تھی نا تصوف میں ہر اس مقام کو جہاں خدا سے ہم کلامی ہو اور اس کے نور سے اس کے جلوے سے نگاہیں لذت اندوز ہو اسے یہ تاثم کہتے ہیں اقبال نے یہاں چار پیغمبروں کا آگے ذکر کیا ہے اور انہیں ہارے تاثین کہا ہے وہاں سے دیکھیں نا تو یہ تباسین جو ہے یہ ان چار پیغمبروں کے تاثیموں کی جمع ہو گئی تاثین گوتم تاثین زرکش تاسیم مسیح تاثین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار تاثین آگے آئیں تو تاثیم سے یہ مرادہ اس کو سمجھ لینا چاہیے تباسین یہ, یہ مان ہے پہلے جو اب یہاں سے چلے ہیں تو راستے میں باتیں کر رہے ہیں رومی کے ساتھ خوب حساب یہ اس کے ٹچ بڑا ہوتا ہے اس میں وہاں تک پہنچنے سے پیش کرتے دونوں جڑے تورے جانتے ہوئے گلانے کرنی ہوئی نا دونوں شاعر نے گلا نہیں کرنی شاعری دیا گلا کر نہیں ہے رومی آشکو محبت را دلی دلیل کے معنی ہوتا ہے راہنمائی راستہ دکھانا دلیل کے لفظ معنی ہوتا ہے راستہ دکھانے رہا کس کو محبت لا دلیل تشنا کامارا کلا مشی کیا <تصحیل> <تصحیل> لفظ ہوتے گفت اس نے پوچھا اس سے کہ کھیک کیا ہوتا ہے تو وہ شاعری کے متعلق مطلب باتیں کر رہا ہے گفت شاعری کے متعلق مطلب کس اس حصے میں اقبال نے جو کچھ کہا کسی دوسری جگہ اتنا ایک مقام کے اوپر کمپنی ہینڈ کرنے کا رومی کی دبان سے کہہ رہا ہے بات ساری اپنی کر رہا ہے گفت آنش کے آتش اندروس اصل رو از گرمی اللہ وہ سوچ جب تک نہ آئے اللہ روپ آ شیر کے اندر گرمی پیدا نہیں ہوتی آنوا گلشن سند خاشاک آن وا برہم زند اپناک را خاص ہے کوئی چیز اس میں ایسی نہیں آن وا برحق گواہی می دہت با فقیرام بادشاہی می دہد ہوں از انتر بدن سیاح کر کیا بات تیز تیار کے معنی اور تیز سے ہے یہ ثابت و سیار کہتے ہیں وہ رشتے دارے کے جو اپنے مقام پہ رہتے ہیں ان کو ثوابت کہتے ہیں اور جو چلتے رہتے ہیں ان کو سیار کہتے ہیں اب تو یہ ہمارے ہاں اس دور میں تو کتنے ہی سیاروں کا اضافہ ہو گیا یہ پہنچ جی نہیں آگے سارے تیار ہیں موٹر سیارہ پیسے تو جدید بھارتی کے اندر موٹر کاٹو کہتے ہیں تیار کو بھی یہ جو ہیں ٹورسٹ ان کو کر سکے جدید پھانسی لیکن قدیم میں یہ سیار جو تھا عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی تھے اس کے ہے سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس مشرق کے ثوابت ہوں کہ مغرب کے ہم تیار کیا بات اس مشرق کے ثوابت مغرب کے سیار لیکن سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں نہ بہبود سروش اس کو ٹکرتا تھا اس میں کوئی شبہ نہیں جیسا سروش اس کے ساتھ آ کے ہم کران ہوا ہے بہت کم کسی کو یہ باتیں نہیں جس کو تو خوبصورت اندازہ یہ بات کہنے کا سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے بہبود مشرق کے ثواب تو مغرب کے ہوتے ہی آئے ہوں از اندر بدن سیار کر قلب از روح رو گل امیر بیدار کرمیر سے بھی زیادہ بیدار اس کے برقس ہے بسا شاعر از ازرے ہنر سہرے ہنر رہزن البس تو ابلی سے نظر آہا ایولی سے نظر بہت اچھی ترتیب ہے تا. بہت اچھی ترقی نگاہ کی مسلمان نہ سے پریشان یہ تو اس نے کہا تھا وہ بھی اچھی چیز ہے تا. لیکن املی سے نظر شاید وہ ہندی بدائے کیا <تصحق> <تصحق> <تصحق> <تصحق> <تصحق> <تصحق> کتنے کچھ پورے پندرہ کے لڑائی لڑتا گیا شاید وہ ہندی خداش یار بعد جانے ہو بے لذتے گار بار کشکر خنیاں گلیاں بوتا یہ خصرے جسم گوندے گردے ہوئے اس قسم کی موسیقی موسیقی کی یہ بازاری جس میں ہوتی ہے وہ خونیاں گری ہوتی ہے جس قسم کی موسیقی ہے عشکرا خونیاں گری یا موکھتا کیا مشرا ہے با باخلی آغری یا موکھتا ہے جن کا کام بدھ سیکھنی تھا ان کو بدھ گری سکھاتا ہے ہر تھوڑ چاوی چاویدہ دا چبائے ہوئے نوازے دوسروں کے چبائے ہوئے لگا چاوی در کو چاوی دے سوزو درد مرد آنند اہل درد او نہ مرد وہ <تصح> مرد ہے اہل درد اسے مرد پڑتے ہیں تو مرد ہوتا ہی نہیں ہے زان نوائے خوش کہ نش ناسب محان